اور اسباب کا رستہ روکنا چاہیے جس کے نتیجے کے بڑھے گا اس حد سے بڑھ جائے گا کہ ظلم کے اوپر بولنے والے چپ ہو جائیں گے اس ظلم کی نشاندہی کرنے والے خاموش ہو جائیں گے جب یہ ظلم بڑھے گا اس اس یہ اس اس نتائج نکلتے ہیں معاشروں میں یہ جو ایکسٹرا بلا نہیں سکتی کے زوال کی آپ علامت سینکڑوں سینکڑوں مابرائے قتل کے ملزمان ملک کے اندر موجود ہیں کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں پر کھلی آنکھوں کے ساتھ ہمارے سامنے یہ سارا کا سارا منظر کہ ہمارے نظام عدل و انصاف کس قدر زوال پذیر ہو گیا اور اس کے باوجود خاموشی ہے پورے ملک کے اندر کچھ پتہ اس کا اس کے مہلک نتائج نکلتے ہیں میں جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے وزیروں سے کسی اور لوگوں سے میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ظلم کو اللہ جل شان نہیں چھوڑتا اس کا نظام ہے ڈھیل دیتا ہے بسا اوقات وہ ہوتی ہے کیونکہ اللہ جلال شانوں کا معاملہ ہے، وہ ہماری طرح ہمیں تو عجلت ہوتی ہے جھاڑو حرکت کے اندر آتا ہے تو وہ چیزوں کو صاف کرتا ہے اور یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ کفر پر تو چیزیں قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم پر قائم نہیں رہ سکتی گویا قدرت کفر کے قابل برداشت ہو سکتا ہے ظلم قابل برداشت نہیں ہو سکتا آج اگر ہم جو مغربی معاشرے کی مثال دیتے اور آپ غور کریں اور دیکھیں تو یقیناً ایسا ہے کہ بہرحال انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر اندرونی طور پر یہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے لیے انہوں نے عدل کے پیمانے ضرور قائم کیے داخلی طور پر اپنے ملک کی حدود کے اندر لیکن عالمی طور پر بولو کہ عادل نہیں عالمی طور پر سارا ظلم انہیں کی سربراہی کے اندر ہو پوری دنیا کے اندر جو لاکھوں انسان مارے ہیں پچھلی تین چار دہائیوں میں کس نے مارے تو وہ آپس اپنے معاشرے کے اندر کم سے کم عدل قائم کرنے کے اندر کامیاب ہے انصاف لوگوں کو ملتا ہے عدالتیں ان کی آزاد ہیں ان کے یہاں فیصلے کیے جاتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا آدمی دروازہ کٹا سکتا ہے اور بڑے سے بڑے آدمی کو عدالت کے اندر لا سکتا ہے یہ کم اس کے نتائج کو دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر باقی عالمی طور پر وہ قطعا انصاف پسند نہیں ہے جتنا خون ان کے گردن کے اوپر ہے جتنے ان کے ہاتھ انسانیت کے خون سے رنگین ہے پچھلی سدیوں کے اندر اس کی کوئی مثال پیش نہیں